ص اللہ عم الرحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برآب سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری نمبر سات سو پانچ تین سو سینتالیس ہے اس سے پہلے والدہ دس تین سو چالیس تھا اب یہ ہے اور سات سو پانچ داون شہر کے شروع ابھی تک کے درست تعداد ہے اور تین سو سینتالیس جو ہے اوراد فتح کے درست تعداد اراد فتح میں ہم لوگ جو ہے اسمِ اعظم اسمِ اعظم کے بعد میں آسمان روشنا کی اس میں اسم اعظم نمبر بائیس اور تیئیس یعنی یا قابض یا باسطو کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی آج جو ہے اس عنوان میں نئے عنوان القابض و الباس جل جلال کے فیوز و برکات کے حالے سے سن کے پڑھنے سے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیا ہمیں فیض مل سکتے ہیں کہ مشکلات کے لیے مسائل کے لیے پریشانیوں کے لیے یہ بغند تلاوت کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا قابض اللہ جو ہے یہ قابض کے بارے میں بیان کریں القابض جلجاز جل جل کے عنوان میں جو القابض جلجلال کے فیوز برکات ہیں اس درس میں فی الحال یہی نقطہ ہے فرماتے ہیں اس میں پہلا جو ہے نقطۂ یہ ہے کہ فرماتے ہیں جو شخص چالیس مرتبہ جو شخ چالیس مرتبہ چالیس روٹی کے لوما یعنی ٹکڑے پر ہاں جی چالیس مرتبہ چالیس روٹی کے ٹکڑے پر چالیس دن لکھیں اور اسے کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر بھوک کے عذاب سے محفوظ رکھے گا یعنی چالیس روز تک روزانہ ایک روٹی کے ٹکڑے پر ہاں جی یا قابض لکھیں اور روزانہ چالیس دن تک یہ لکھے ہوئے روٹی کے لغمہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر بھوک کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا یہ توجہ یہ نہیں کہ روزانہ چاہے اور جو اس میں کتاب مصباح کو حامیش سے مندہ کن نے نقل کیا حاصل ابھی میں وہاں سے جو تھوڑا سا مطلب نوازے نہیں تھا تو مند کیونکہ دوسری کتابوں میں بھی یہ خصوصیت آیا ہوا ہے تو اس بنوں نے کہا کہ بھائی جو ہے ایک روٹی کے ٹکڑے پر جو ہے یا قابل لے کر روزانہ ایک روٹی کے ٹکڑے لکھیں اور کھائیں چالیس دن تک ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے زندگی بھر بھوک کے عزاب سے محفوظ رکھے گا کبھی اللہ اس کو اس پر بک لاحق نہیں ہوگا بک کا احساس نہیں کرے گا اللہ اس کی اتنا نغیر اپنے روز اس کے زندگی کے روزگار کے وسائل اس کو فراہم کریں گے اور اس کو نہیں یہ ملاطینی چالیس روز تک جو روزانہ ایک روٹی کے ٹکڑے پر جو ہے یا قابض لکھیں اور روزانہ چالیس دن تک یہ لکھے ہوئے روٹی کے رغمہ کھائیں اللہ اسے جو ہے زندگی بھر بھوک کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا یہ کتاب مصباح کفہمی صفحہ نمبر چار سو اٹھتر پہ ہے نمبر دو القابض آسماء بار تعلیٰ میں یہ سم جلالی ہے اس کے عادت جو ہے نو سو تین ہے جس کے عدل تھے اب جد کبیر کے لحاظ سے جد کبیر کے لحاظ سے اور اس کے جو ہے نو سو تین نمبر تین جو ہے حضرت عبدالحق معدس دولوی ہے وہ ایک الفات و جماعت کی صوفی بزرگوں میں سے کاشات ہے جو کہ اس اسم کو روٹی کے چار ٹکروں پر لکھا کر کھا لے روٹی کے چار ٹکروں لکھ کر کھا لے اسے قبر میں عذاب عذاب بو سے عمل رہے گا یہ فرماتے ہیں جو سجے روٹی کے چار ٹکروں پر لکھ کر کھا لیں اللہ تعالیٰ اسے قبر میں عذاب بوک سے قبر میں اس پر کبھی بھوک لاحق نہیں ہوگا ہاں قبر میں عذابِ بوک سے امن رہے گا وہاں اس پر اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رہے گا اپنے خزانہ غیب سے ہاں جی اس کو جنت سے کوئی نہ کوئی اس کی نعمت وہاں پر ملتا رہے گا اور چوتھا جو ہے نوطہ جو ہے اس فیضاد میں سے اگر کوئی بد عادت یعنی بری عادت والا شخص جو ہے بد عادت جو ہے چھڑانا درکار ہو ایک آدمی کی بری عادت ہے کسی بھی چیز میں اس کو جو ہے چھڑانا درکار ہو اس بد عادت کو خود سے چھڑا دیں اس سے خود کو نجات دلائیں اس سے ہاں اس کی اپنی اصلاح ہو تو اس اسم کو پانی پر سات سو مرتبہ پڑھ کر پلائیں ہاں جی سات سو پڑھ کر پلائیں سات یوم سات دن تک سات سو مرتبہ روزانہ جو ہے پانی پر پڑ کر اس کو پلائیں سات دن تک تو یہ بد عادت جو ہے بندے کا ہاں جی ختم ہو جائے گی یہ بھی بہت اہم ہے آج کل کے دور میں ہاں جی مثلا بد عادت کیا ہے یہ جو نشے کی ساری چیزیں ہیں بد عادت ہے ہاں جی گوٹکا اور یہ سارے کچرے آج کل کے جوان کھاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صحت کے لئے سوائے جو ہے میں میں نے سنا ہے کہتے ہیں بات ایسی ہیں کہ اگر ہمیشہ نہ ملے اس کے اندر جو ہے موہ کے اندر جو ہے چھالے پڑ جاتے ہیں اس کو بہت شدید تکلیف ہو جاتی ہے اور حتہ کہتے ہیں بات چیتیں ایسی ان کے کھانے سے عادت ہونے سے پھر وہ مسلسل دن میں کئی دفعہ کھانا پڑتا ہے نہ کھائیں تو اس کے اندر کہتے ہیں گوشت پھٹ جاتا ہے شدید تکلیف ہوتے اس طرح یہ لوگ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں ایسے غلط عادت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے اقسامات پر عمل بھی نہیں کر سکے اور بری طرح محروم ہو جاتا ہوں یہ سب بد عادت ہیں بری عادتیں ہیں تو ان سے اگر کسی کو اگر کوئی شاید اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے جان چھوڑنا چاہیں اور اللہ کا ایک پیارا بندہ بننا چاہیں ایک سال انسان بننا چاہیں ہاں جی اپنے گھر میں والدین کے لیے بھی بچوں کے لیے قوم مذہب ملت کے ایک مفید انسان بننا چاہیں اور بری عادتوں سے خود کو جان چھوڑانا چاہیں اور یقیناً چھڑانا چاہیے انسان کو اپنی زندگی تو بہت محدود ہے کہ ہم کب تک برے عادتوں کا شکار رہیں اپنے آنکھیں کو خراب کریں ہاں جی تو اس اسم کو پانی پر یا کاوض کو پانی پر سات سو مرتبہ پڑھ کر پلائیں سات یوم یعنی سات دن تک تو یہ عادت ختم ہو جائے گی یہ بد عادت ختم ہو جائے گی یہ جو ہے خلصہ نمبر فضا نمبر تین چار اور پانچ دو تین اور چار یہ تین خدشات جو کتاب شرح اوراد اور کے صفحہ نمبر ایک چار پر ہے جناب عنص الصابع صاحب نے جیش رکھا سنت المام صن فیض و برکت نمبر پانچ ہے کہ جو کہ اسم القابض کو چالیس روح تک ہاں جی روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھایا کرے یعنی روٹی کے جیسے پہلے کادن میں نے کہا یہ دوسری کتابوں میں یہ ایک روٹی کے ایک ٹکڑے پر ہے تو میں نے جو ہے چالیس ٹکڑوں پر ہر روز کو یقیناً ملا نہیں ہے یہاں پر جو کہ جو اس میں القابض کو چالیس روز تک روٹی کے ٹکڑے پر لکھ لکھنے لکھ کر کھایا کریں عذاب قبر اور بھوک سے محفوظ رہے گا القامت میں عذاب قبر سے بھی اور دنیا میں بھوک سے محفوظ رہے گا یہ خصوصیت کتاب حرز سلیمانی جو تاویزات کی کتاب ہے اس کے صبح نمبر ایک سو باون پر ہیں اور اکثر العوت جو کہ عربی ہے اور اسمال خسنہ کی اشارہ بھی اس میں ہیں اس کے جو ہے سفر نمبر تین سو تیرہ پہ ہے اور خصیت نمبر چھ ہاں جیز و برکت نمبر چھ یہ کہتے ہیں جس عورت کو خاتون کا اپنی عادت سے زیادہ مہواری آتا ہو اپنے عادت سے زیادہ ایک عادت بنتی ہے کسی کو پانچ کسی کو سات دن مثلا تو اس سے اگر کبھی کبھار زیادہ آ جائیں اور تکلیف میں ہو جائیں زندگی یا کسی کو اسحال کا رضا ہو اس کے پیٹ خراب ہو کے اسحال کا رضا ہو تو اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اس القابض کا جو نقش ہے اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں بیماری دور ہوگی نقش یہ نقش سلمانی جو تعویزات کی مشہور کتاب ہے اس کے صفا نمبر ایک سو باون پر ہے یہ, یہ حز جو ہے صفا نمبر ایک سو باون پر ہے بندہ کے نام لوگوں کو سین کروں گا یہ صرف یہ, یہ حز جو ہے یقیناً جو ہے جو خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہو اس کا اثال بن نہیں ہو رہا ہے ہاں جی خواتین کے ماہانہ تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے اور تکلیف میں ہے ان کے لیے فرمائے یہ حز جو ہے یہ اس کا یہ نقش سلمانی نقش جو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو کہتے ہیں ان کہ کی یہ تکلیف یہ سال والے کی تعریف ہے خاتون کی تکلیف دور ہو جائے گا اللہ ان کو ٹھیک کر کے فرماتے ہیں تو یہ نقش میں الگ کو سین کروں گا ساتواں جو ہے اس کی فوجی برکات یہ ہے جو کوئی اس اس مقدس یا قابض کو کثرت سے پڑھا کریں یعنی اس مقدس کو کثرت سے پڑھا کریں تو اس پر جلال اور ہیبت کا غلبہ ہوگا شرط پر جلال اور حیبت کا غلبہ ہوگا محفل مجلس میں جو لوگ اور عام حالتوں میں لوگ اس سے یوں سمجھے کے لحاظ سے خوف کھائے گا اس کا ایک غلبہ ہوگا یعنی وہ صاحب جلال و حبد ہوگا اور یہ جو ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام کے ازکار میں سے ہے یہ اللہ ہیں. چونکہ آپ سب سے زیادہ خوفناک فرصتوں میں سے ہیں نا چونکہ وہ قبض کرنے لاتے ہیں خصا جو کافر ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خوفناک شکل میں آتے ہیں کہتے ہیں یہ ازرائیل علیہ السلام کے ازکار میں سے ہیں اور اس میں قبض ارواہ کا سر ہے جس اس قابض کے اندر جو ہے قبضۂ اضواح کا یا قابض ہے تو اس میں قبض کا مفہوم ہے اس کے اندر موجود ہے یہ کہتے ہیں اسرائیل کا کام یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارواح کو قبض کرنے کے لیے روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے ان کو خلاف ان کو یہ ذمہ داری سونپا ہوا ہے تو ہیں یہ اجازت اسرائیل کا جو ہے ان کا اذکار میں سے ہے اور اس میں قبضہ ارواح کیسے اور یہ خصوصیات نمبر سات اور فیض برکت نمبر سات جو ہے اکثیر العوت صبر نمبر تین سو تیرہ پہ ہے <coughs> باقی الباشت کا انشاءاللہ تو یہ جی ہم دوسرے درست میں دیں گے تو یہ سات جو ہے خصوصیات اس مقدس القابض کا دیا ہے تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے کیسے بھی آسمان ہوشن ہے اس کا یہ تو چھ سات خصوصیات بیان کی اس کے ہزاروں خصوصیات بھی اگر کہیں بیان ہو جائیں لوگ لکھیں پتہ چل کے پھر بھی ان آسما مقدس کا صرف یہ نہیں ہے جو یہاں تک پہنچی ہے ان کتابوں کے روشنی میں یہ جو ہے نا ایک باہر لاسائل میں سے اس کو ایک قطرہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے ان آسما السنیہ کی فوجود بہت زیادہ ہے ہاں یہ بہت زیادہ صاحب اللہ کے ذات جو ہے ایک ذات ہے ایسی ذات ہے جس کا کوئی حد و حدود ابا ان کیسا کی وہ ذات کا جو وسعت ہے عظمت ہے کبریائی ہے اس طرح اس کے صفحات کے جو اطلاق ہیں اس کے صفحات میں ہاں جی وہ کبھی کوئی حد و حدود نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس, اس میں قابض کا کیا کیا خصوصیات ہے کیا کا فیض و برکات ہے اس صفات کے ذرا اللہ تعالی کائنات میں کیا کیا تصورفات کرتے ہیں ہاں جی کس کس کا جو ہے رزق روکتے ہیں کس کس کو رزق دیتے ہیں کس کس کے جو ہے نظام زندگی جو ہے روک دیتے ہیں اس میں مشکلات پیدا کرتے ہیں کس کس کو آسانیاں پیدا کرتے ہیں یہ سب جیسے القابض باشط قسم کے, کے دو اس کے برکات تھے ان آسما کا اس میں داخل ہے تو لہٰذا جو ہی ان کا حقیقی معنی میں ان کے کیا خوذات ہیں کیا برکات ہیں ہاں جی یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے ذات جانتا ہے یا جن ہنستیوں کا اللہ آغاہ کرے وہ جانتے ہیں ہاں جی باقی جو ہمیں یہ جو ست خوشیات جو میرے پاس دستیاب کتابیں تھیں ہاں جی وہ اسم الحسنہ کی شرح میں سے یا تاوضات کی کتابوں میں سے جن میں اس اعظم کے فوضات بیان کیا یہ انتہائی جو ہے بہت ہی اصلاً کم ہے بہت ہی محدود ہے قلیل ہے اور یہ بلا شخص اللہ تعالیٰ کے اعظما الحسنیہ کے فوضات ان چند اعظمہ میں ہرگز مشورے ہیں ہاں بے حد ان کے کے آثار ہیں فوضات ہیں برکات ہیں ہاں جی چونکہ ان آسماں کے جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے آسمان میں سے اور اس کے ذات کے آسماء صفات میں سے ہاں جی اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہیں ہاں جی قبض و بس کی اور اسے کو ہمیں سمجھانے کے لیے اسما الحسنہ کی صورت میں ہاں جی قرآن پاک میں اللہ کے انبیاء کے زبان مقدس سے ہم تک پہنچی ہے لہذا ان آسما کی خصوصیات ان کے فیض و برکات ان جو بہت زیادہ حد و حصر سے باہر ہے جو اللہ جانتا ہے ہمارے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اسما الض کے فیضات کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہو جائے اللہ کے صحیح معرفت اور اللہ کی ہم صحیح بندگی کر سکیں اپنے تمام کاموں کو ذات اقدس کے حوالے کر سکیں اور اس کی سرپرستی میں آ جائیں اس کے ولایت میں آ جائیں تاکہ ولایت کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف کرم سے ہمیں نصیب کریں آمین